اس میں ہمارے علماء مختلف ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا اور وہ عمرہ کر رہا ہے. تو عمرہ کرنے کے لیے جائے اور وہاں شوال کا چاند دیکھے مدینہ شریف جو ہے وہ ہل سے باہر ہے لیکن آئے گا تو جدہ کی طرف ہی ہو یعنی ہل میں تو آئے گا ہل اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں سے بغیر احرام کوئی شخص عمرہ یا حج کا احرام باندھے تو اس میقات اور اس حدود میں باندھ کر اندر آنا ہوگا جو شخص عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو بغیر احرام کے وہ جدہ جا سکتا اب چونکہ مدینے شریف سے وہ جدہ آئے گا تو ہل میں تو داخل ہو گیا جب اس نے ایام میں حج وہاں پا لیے اب اس پر حج فرض ہو گیا قانونی رکاوٹیں ہیں کہ آپ امرا کے پاسپورٹ پہ گئے حج نہیں کر سکتے پکڑے گئے تو آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا سزا ہو گئی آدمی کو اپنی عزت کا بچانا بھی بہت ضروری اس لیے آپ اگر آپ نے حج نہیں کیا اب زندگی میں جب بھی موقع ملے حج کر لیے فرق یہ ہے کہ ایک آدمی پر اس وقت حج فرض ہوتا ہے کہ جب زیادہ آنے جانے کا کھانے پینے کا گھر بار کا نام نفا ہو تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے. لیکن وہاں جب اس نے شوال کا چاند دیکھ لیا اب اس پہ حج فرض ہو گیا زندگی میں کبھی بھی کریں تو فرض اس کا آدھا ہو جائے گا ایک قول یہ ہے جو بہت بڑے فقیہ گزرے علامہ عبد الغنی نابل خی رحمت اللہ انہوں نے اس کا فتویٰ دیا ایک آدمی اگر عمرہ تو اس نے کر لیا لیکن وہ فقیر ہے اب آنے جانے کا وہ زیادہ راہ نہیں رکھتا تو اس کا استثنا کیا یہ بھی علامہ امام نابل خی رحمت اللہ کے قوت پر ماں نے فتوا دیا جی اور کوئی ساتھ